فال اب چارا بے شک ہم نے ان کو حسن و لطافت کی آئینہ دار خاص خلقت پر پیدا فرمایا ہے پھر ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے روبن صحابل جو خوب محبت کرنے والی ہم عمر ازواج ہیں یہ حورے اور دیگر نعمتیں دائیں جانے والوں کے لیے ہیں سلط من الاولین و سلط من ان میں بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہوگی اور ان میں پچھلے لوگوں میں سے بھی بڑی ہی جماعت ہوگی وہ اوسحب شمالب شمال اور بائیں جانب والے کیا ہی برے لوگ ہیں بائیں جانب والے فی سموم من ولا جو دوزق کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے جو نہ کبھی تھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا انہم کانو قبل ذالک مترفین وکانو یسرون علی الحن بے شک وہ اہل دوزخ اس سے پہلے دنیا میں خوشحال رہ چکے تھے اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اسرار کیا کرتے تھے